پلاسمنی سہستے باس باچہ پلاسم ختاسر کا مقصد جو سڑی نہ مقصد مخصوص زخمی گورنہ شدو زخمی کے نسر علمات اطمین فلقوت یا القوت. مرار القوت رسول اللہ رال تمنگ کے ساس سامل سڑے زخمی کرے فقال النبی سلسرم لکم کزا و کزا تم رم و رمال لے. نبی حالت راجی وسلم ضرور کنا علیہ السلام فتخریق الاندھا اور الدیسی لبندس راغیم با فتاو مطالبہ کر درخواست تحول مرگی پیش کہ مادی تو دمرا دمرا مال فضیت کی فلاو راو فشارشو بیدی تو خراتون کی ارضی تو تاس پدی فشارے قانونا مخ فشارے نی فہم الم مہاجرین نبی ابن قت کو مہاجرین دو وحل دی با امرہم رسول اللہ اکف نا علی اسمنی تو اخرنا ثم دعوهم بے نبی علیہ دعوت پر کو فزادہ ہم دمخنے رضی اللہ زیاد وقالا رضی تم اس خاشاری پرے قانونام وقالا انی لا الاناس لازمر احتیاج نبی علیہ السلام قدوس تقریر کو قالب تھا او خر خبروں استاد فرضا بان فقالان و خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نبی علیہ السلام تقریر کو فقالان رضی تم شدید رضی شدید تھا اس وشاری قانونام